تو تم نے انہین قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہین قتل کیا اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پینکی تھی بلکہ اللہ نے پینکی اور اس لیے کہ مسلمانوں ہے کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے